حمل ٹھہرانے کے لیے مختلف قسم کی ادبیات کا استعمال جائز ہے یا نہیں ہاں کوئی صاحب یعنی کوئی صاحبہ کے جیسے کہ اے, حمل کا استفرار نہ ہو نہ ٹھہر رہا ہو اولاد کے خواہشمند حضرات اگر کسی حکیم یا ڈاکٹر سے اس کا علاج کرائیں کہ بھائی کسی طرح یہ صاحب اولاد ہو جائے تو اس میں علاج کرانے میں کوئی شرعی حرج نہیں ہے کرا سکتے